قال في يا الذين عملوا الله واطيعوا ولا تخصوا اعمالكم وفقا لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا بيس عليه امرنا فهو رض رواه امام مسلم في صحيح هي رضي الله عنها حضرات مسلیہ بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور اسلامی بہن ہم سب جانتے ہیں اند اجاز کے ہماری فلاح و نجات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 چھٹھے درخت کی ہے جس کی جڑیں تو ہو لیکن شاخیں اور ٹہنیاں کٹ گئی نیک ہمار ایمان کے لیے ایک اہم جس کی حیثیت رکھتے ہیں پہلے جھلک جماعت کے نزدیک ایمان احتساب پلوی کا یا قرار لسانی کا اور آگا اور جوانے سے ثابت ہونے والے آمال کے عام جب یہ مجبور صحیح ہوگا جب سے آپ اللہ کی وہتائیں گے تو رسول اللہ کی عزارت کی گواہی دیں گے اور وہ گواہی علم پر یقین پر اور سچائی پر مبنی ہوگی اور عمری طور پر بھی آپ کلمے کے دونوں چیز کا لحاظ رکھیں گے عملی تقاضوں کو پورا کریں گے سب جا کر آپ سامل مومن ہوں گے ایمان اور اپنے سادے کی برکتیں اور ان کے سوالات ہوا ہے قرآن اور حبی سے بخثرت بیان کیے گئے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے چھ قلب کا سکون رزق کا حصول کتنوں سے نجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی و قسمتی کا حصول جنت کا داخلہ اور جہنت سے نجات یہ تمام مضبوط چیزیں اور تمام مطلوب چیزیں ایمان اور عمل صالح پر موقع اللہ تعالیٰ کے خیال ہے من حامد ہے مدر اور انسان ہو بہو مل لیا ماں کا مجھو جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ڈرا حالے کہ وہ مومن لوکی ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل عمل ہوئی نہیں سکتا کوئی عمل نیک ہوئی نہیں تھا جو کوئی نیک عمل کرتا ہے درا حالے کہ وہ مومن کہ وہ مر ہو یا عورت تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دنیا کی زندگی کو پاکستہ اور اچھی کر دیتا ہے ہر طرح کی خوشی شادمانی مثرت اس کو دنیا کی زندگی میں عطا فرماتا ہے اور اس کے عملوں کا بہترین بدلا اللہ رب العلی آفرت سے ادا کرتا حیات سیوا سے یہاں پر دنیا کی زندگی ورحم کے ماشاء اللہ وروح اس کا غروف آفرت سے سب اور اسی طریقے سے اور بھی کاویزہ آیا ہے سنحموں میں توبہ اور استحفال کی تیعت بتائی گئی ہے وہاں سب ضرور خانہ پارا یور صما علی کو ندرارا وہ دست کم یمواری و بنیلا وہ چلکم جناتی وغارہ اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی مقصد چاہو اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو ان لوگوں کا نقوڑا وہ تمہارے گنا اکثر بہت بڑا بسنے والا ہے دوسرا بھار آسمان سے بارش کرتا کے تمہاری کھیتیوں کو باغات کو لہتا ہے وہ یوں جن تم نے انوانی وہ بنی اور ماں اولاد کی ریئر کرے و عورت کی کسرت ہوگی اور اولاد پھر ہوتا ہے وہ بنی بیٹے ایسا پڑھ بیٹی کی چاہ لوگوں کو ہے بیٹی کے مقابلے میں لوگ زیادہ بیٹوں کو چاہتے ہیں اللہ کرتا بیٹے بھی اتا کریں گے بابا استفاد استفاست اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی ہوگا نہیں ہوئی نہ ہو یہ جان لو تم جنہ کی مجھے بابا بتا فرمائے ہونے جا نہیں کرے اس طرح قرآن مجید میں ایمان اور امل سالے کی خوشی سے برقاف کیا آیا بکثرت بھری کری اور ہے کہ یہ سب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روز نکات کرتے ہیں سب کو کرتے ہیں سچ بولتے ہیں حلال کماتے ہیں رشوت نہیں دیتے سوتی کا ٹھنڈا نہیں کرتے اکٹھ نہیں بولتے ترکاریوں سے بچتے ہیں شراب مرغیوں سے بچتے ہیں یہ سب اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دنیا اور آپ دونوں جگہ سے سرخرو کریں اسی کے لیے یہ کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عوام کی بجائے آئی میں اچھی خاصی محنت لگتی ہے یوں آماز آسانی سے نہیں ادا نمازوں کی ادائیگی کے لیے اہتمام پانچ وقتوں کا اذاد کے پہلے کی تیاری یا اذان کے ساتھ ہی تیاری چاہیے لوگ میں ان کی بات کر رہا ہوں اور پھر مسجد میں پہلے حاضری یا تو گھر سے سنت پڑھ کے آیا یا تبلیغ سنت پڑھا اذان اقامت کے درمیان دعاؤں کا اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد بعض نماز تقریر ادا سے پڑھی پھر سکرو افطار کے بعد سمانو نواب پڑ کر کے گھر لوٹے جس نگوں کو گھر کے گئے روزے میں تو بافی محنت پڑتی ہے مشقت پڑتی ہے چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ میں اور شیٹ کی گرمی میں آدمی روزہ رکھتا ہے اس خبر پریشان پورا کریں محنت مزدوری کر کے مال جمع کرتا ہے اس میں رکاب دیتا ہے حجے پیدل کرتا ہے تو عبادت میں مشقت اور عبادت بے ود کے نہیں ہو سکتی بے ود کے کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں بھی سبر کی ضرورت ہے گنا انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن اس کے لیے سبر کی ضرورت ہے مجائزہ نفس کی ضرورت ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا برائی کی طرف کو بڑھا رہا ہے نقص ہمارا ہم کو اٹھا رہا ہے میں یہ خیال ہوتا رہا ہے گزائی کے لیے سب سے زیادہ بھی کرتا ہے سے امبارہ یا گزاری کر رہا ہے اس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا تب جا کر کے لگ ہے سب کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو ہوتی اور میں صبر کے بغیر کسی گنا کے بچ بندگی کے لیے بھی سب چاہیے اور اتنی محنت اور مشقت کے بعد اگر ہم نیکی کریں اور اپنے نفس سے اور شیطان سے جہاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں ہم اس کے بعد پتہ چلے کہ ہمارے سارے احمد اچانک اور برباد کر دیے جائیں گئے ہوں ہماری کوئی نیکی قبول نہ ہوئی ہو ہماری نماز اور اروزے ہمارے کسی کام کے نہ ہو دنیا عدالت میں یا اس کے ثواب سے ہم اس قیام الدین نہیں کا اگر نورج بلّہ وابستہ پڑے اور جہر میں جانا پڑے تو بتائیے کس قدر سندری اور کس قدر ندامت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا عمل کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے اسی قدر مومنوں کے لیے اپنے عمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے ان چیزوں سے جو عمل کو ضائع اور برباد کر دیں اور یہی عنوان ہے آج کے بیان کا ان چند چیزوں کا بیان آپ کے سامنے مقصود ہے جو ہمارے عام آئی صالحات و حال کا برداشت ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمر جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارد کیا بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہو سکتا اللہ واحد پر ایمان ہو یہ سمجھ کے کہ بندگی کا مالک اور حقیقی مستحق اللہ اور صرف اللہ کی رضا جوئی اور مجھ کو بھی مقصود نام و نمود اور ریا مقصد نظر نہ اخلاص ہونا چاہیے شرک سے پاک ہو ریا سے پاک ہو یہ بنیادی شک امر کے اور دوسری اہم اور بنیادی شک یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ, صلی اللہ کی ہوئی کے مطابق اگر کی راہ سنت کی شاہ راہ میں ہٹ کر اگر کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی بلکہ ہے اور وہ امن مرد ہو اس لیے اخلاق للہ اللہ کی رضا اور خوشمنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی یہ اعمال کے لیے ضروری ہے اور الحمد للہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ الخلا الاس کے درجے دنیا کا فائد ہوتے تھے ہم آج کس زیادہ کیا کرتے تھے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف بھی ہوتے تھے بندگی کو اللہ ہی کے لیے ایک خاص کرتے کیور کرتے کیور عبادت اللہ کے لیے کیور صرف اللہ کی رضا اور خوشنوبی کے اللہ رازی اور خوش ہوگا سب بھی تھے نام چھوڑت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی دورت بھی ملے گی لیکن کچھ کہتے نہیں میں نے معاف کرتا ہوں صرف دورت کے ہم کو سماج سے مطلب نہیں ہم کو اللہ کی رضا جو ہی نہیں چاہیے ہم کو اس کی جنت کی طرف نہیں ہم کو روزی چاہیے ہم کو بیٹا چاہیے ہم کو کاروبار چاہیے ہم کو اللہ کروڑپتی بنا دے کتنا میرا دار ہے ارے تم اللہ کی رضا اور خوشنوتی چاہتے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالی کی رضا اور حاصل ہوتی حاصل ہوتی دنیا بھی ملتی منکانا یہ دنیا وہ دینا کا جو صرف دنیا کی جنگ اس کی دینا چاہتا ہے اللہ کا پورا پورا دے دیتے اور ایک دوسرے مقام پر اس کو بھی کنڈیشنل کر دیا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دنیا دیتے ہیں ہر دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں دیتے لیکن اگر جو آخرت چاہتا ہے اس کو تو آخرت دیتے نہیں ہے دنیا بھی دیتے تو ہم جو اپنے آمد کو صرف دنیا کے لیے کریں کیوں نہیں آسرت کے لیے کریں گے کریں گے دو ہی چیزیں ملیں ربراہ صرف دنیا آتا وہ صرف آسرت آ جائے لیکن جو صرف میرا دنیا کا ہوں لا بڑا مار دینا صرف دنیا صرف دنیا چاہیے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو کوئی حصہ نہیں تو حضرت امبیا کرام کے کا پیکر ہوتا تھا اور اللہ رب ردین نے اپنے نبی سے کہا بابل صلی اللہ دین دیکھو عبادت کو اللہ کی بھی خالص کرو اگر شرک کرو گے تو آپ کے عمل کو برباد کریں اللہ تعالیٰ برمایا شرک اللہ فصل حمل ہو یہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کیا ریا اور نمود آپ کی عبادت میں بھی اگر آ تو ہم آپ کے عمل کو بھی ضائع برباد کر کریں گے اٹھارہ گدیوں کا ذکر دہلی سوریا نام کیا ہے اس کے بعد فرمایا سے رکھو گلوبر سے ولو لہرے ولو آم ہوگا کم نہیں آم لوگ اگر یہ انبیاء کی بھی شروع کرے تو ان کی آمد کو برباد کر دوں گی اور اسی طریقے سے سندر کی پیروی بھی بول کیونکہ پیارے کو شلاس فرمایا من آمر نہیں سال ہی رو رہا اگر کسی نے کوئی بھی عمل بڑا سے بڑا عمل یا جھوٹا تو جھوٹا جسمانی عبادت یا مالی عبادت یا کسی طرح کی کوئی عبادت کی ایسی عبادت جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے ہماری سنگت موجود نہیں ہے ہمارا آڈر نہیں ہے سیتان کے پہچانے میں کسی ملہ مولوی کی عبادت کرتا ہے سنگس پر اس نے عمل کیا ہے اپنی منمانی کی حلت میں دلی طبیعت پہ کیا بھی نہیں ہے फरमाया कि उसका अमल मरदू उसका अमल बढ़तू उसका अमल बढ़ दो इश्तवाही सुंदर सुंदत की तैयार इनकी हूँ और हमारे खिलाफ आलि नजमाइन के, के अंदर भी ये चीजें बहुत बदलते असर पाई जाती थी वो भी मुखलिफ थे रिया उर्मू से बहुत बहुत अब तक बात اور خالی سندر کی پیروی کرتے تھے اسے علیہ وسلم نے صحابۂ کرام تعلق سے فرمایا کہ وہی فرقہ نجات میں نجات پانے والا ہوگا جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کرو آپ خود اللہ رب العظم نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے کرائیٹیریا بڑھایا وہی عام نبیسر کامن تو ہی فوقت بہتر اگر یہ لوگ مجھے ایمان دے آ رہے اس طرح سے جس طریقہ سے صحابہ کے رام ایمان لائے تب ہدایت یافتہ ہوں گی صحابہ کے منحق اور طریقے سے ہٹ کر اگر زندگی آپ گزاریں گے آپ کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے حق کے حق سے ہٹ کے ہوگا آپ کا طریقہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا تو آپ غرضہ ہو جائے سے نہ آمن تم بے ہی اگر یہ لوگ ایمان چاہتے ہیں جیسے کہ صحابہ خلاف تم لوگ ایمان چاہے ہو فقت احساس ہو وہی طلو اور اگر اس سے وہ کرتے ہیں تو ان کی شفا تو وہ اختلاف کے شکار ہے گمراہی کے شکار ہے بہرحال اخلاص اور لنداہی ہے اور اتباع سنت ندی کا جذبہ کس قدر گہرا تھا آپ اس کا اندازہ لیجئے کہ لوگ اپنے عملوں کا جائزہ کس طرح سے لیا کرتے تھے صاحب جرم کہ کہیں ہمارے اندر قطر تو نہیں ہے کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے کہیں ہمارے اندر بخاب تو نہیں آ گیا حضرت رضی اللہ عنہ جن کو اسلام میں حضیرت کے اعتبار سے حضرت اب بکر صدیق کے بعد ہی مقام حاصل ہے امت میں دوسرے نمبر پر حضرت ابو صدی حضرت عمر فاروق امت سے سب سے اصل ستنا حمر کا سکیم اور دوسرے نمبر پر ستنا امر فاروق رضی اللہ علیہ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ولی رضی اللہ عنہ اور فضیلت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر حضرت علی جمہور امت محمدیہ کا یہی مسئل ہے لیکن کچھ سلاق علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت عثمان سے ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نمبر ایک نمبر دو پر حضرت عمر اس میں امت مسلمہ کا اہل عمرت الجماعت کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کیا اختلاف ہے حضرت علی میں اور حضرت عثمان میں تو اکثر علماء اہل سندر جماعت حضرت عثمان کو حضرت علی سے اکثر کہتے ہیں اور کچھ علمائے اہل سنت حضرت علی کو افضل کہتے ہیں لیکن اخلاق کی ترتیب دل اقتباط اہل سندر والجماعت ایسے ہی ہے شہنا دین عمر معروف عثمان اور لاسٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ہے اختلافت کی تربیت اس میں کوئی اختلاف نہیں وزیرت میں حضرت عثمان اور علی کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عثمان رلی حضرت عثمان علی سے حضر ہے جس طرح سے خلاف محدم ہے وزیرت بھی محدم ہے دوپہر عال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عمر اصلاح صحت حضیر یمان رضی اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ عمر بابو کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ ریزن بڑھ ہیں کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے اس راستے سے شیطان بھی گزرتی دو ہزار تین میں اتنی پوختگی ہے ان کے کہ شیطان بھی جھبڑا کے اللہ بعد اور وہ حضرت عمر بابو الامہ ہو بن یمان رضی اللہ عنہ کو پکڑتے ہیں کہ تم سے نبی صلی اللہ علیہ نے بہت راہو نیاز کی بات کہی ہوئی ہے منافقین کے ناموں کی لسٹ تم کو بتائی ہوئی ہے نام بتائے ہوئے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا رحیص اللہ نے میرا نام منافطین میں شمار کیا ہے کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ نہیں بالکل کبھی بھی انہوں نے آپ کا نام منافقین میں نہیں کیا لیکن میں آپ کے بعد کسی کے لیے یہ صفائی نہیں ہوگا وہ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ میرا نام دیا ہے گا میرا نام دیا ہے کیا اور اگر کسی کا نام لیا ہوگا ان کو کہہ دے کہ ہاں دیا ہے تمہارا تم ملازمت ہو دوستوں کیسا لگے تو میں کب تک یہ کرتا رہوں گا اس لیے میں اب آپ کے بعد کسی اور کو یہ کلین چٹ نہیں دے سکتا ہاں آپ کا نام نہیں دیا ہوا چلیے سر عبد اللہ بھی ابھی ملیکت ہے امام بخاری نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کیا دکھ جب میں ابھی ملکہ کہتے ہیں کہ میں نے تیس ایسے صحابہ کرام کو پایا ہے جو سب کے سب اپنے نفس کے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے لیکن یہ منافق تو نہیں ہو گئے ہمارے اندر منافعوں کی ایسی عادت تو نہیں آ گئی کوئی خطرت تو نہیں آ گئی نفاق ہمارے اندر ڈر تو نہیں آیا ڈر تو نہیں گیا اپنے ایمان کا جائزہ لے بہت زیادہ عمل کرتے تھے لیکن اس کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں اس میں اخلاص بھرپور ہے کہ نہیں ہے رضا الہی ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ سردار ان کی پوری سنت ہے کہ نہیں پیروی ہے کہ نہیں ہمارا حال یہ ہے کہ عمل تھوڑا کرتے ہیں دکھاوا نمو زیادہ ہیں سب یہی وہ اپنے عملوں کو چھپاتے تھے ہم اپنے عملوں کو تب سزم کرتے ہیں ڈنڈوڑا ہیں اپنے عملوں کو ہم نے یہ کیا ہم ہو کیا ہو کوئی کچھ کرتا ہے اللہ کی توقی کا پتا اس کا شکر ادا اگر اپنے آپ کو نیکی کی راہ کو ہے تو اللہ کا شکر رکھیجیے اللہ تیری توفیز اور اگر اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو پائیے آپ کے بٹ آفی نہ برابر کیجیے ہم مومن ہو کر اللہ کا بن بڑھائے گا اللہ پر اسے احسان نہیں کرے اللہ ہم کو احسان کر کرائے تو اس نے ہم کو آپ کو مسلمان بنایا اور اپنی بندگی کی توقع کرا اب ضرور یہی ہوا کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی کی چیزیں ہیں یا ہم کیا چیزیں ہیں جو انسان کی عملوں کو ضائع اور برباد کرتی نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے بادیا ہے یا جو نظام ہو وسلم اللہ بڑا تو سیرو امان ایمان والو اللہ کی بات مانو پہلے سونے سرا اور ضرور اللہ عالم کی بات مانو پہلے سونے شرا اس کے علاوہ کسی کی بات بلائنڈلی نہیں ماننا عطیر اللہ وہ اطیر اللہ اللہ کی بات بلائنڈلی ماننا رسول کی بات نہیں مان اس کے بعد جو بھی کوئی کہے اس کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر توڑنا اللہ اس کے رسول کے میزان پر اللہ رسول کی کسوتی پر توڑ لیں گھری نکلے بات تو قبول کرو چھوٹی نکلے تو پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائے نمبر ایک آدمی کے آماد گائے اور برباد سب ہوتے جب آدمی مرتب ہو جائے اسلام سے پھر جائے روز للہ اسلام سے پھر جائے اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جاتے ہیں دوسرا دھرم اختیار کر لیتے ہیں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 بہلائی کا حد تو سامان ہو کتنی اولا ہے بہلائی کا اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ تمبے کا جو کوئی اپنے دین اسلام سے ملکر ہو جائے گا اور مرے گا شکر کی حالت مرے گا شکر کی حالت تو اس کے دنیا حد کا سامان ہو دنیا اس کے آماد دنیا میں اور آپ سے جگہ پر ہیں اور وہ جہنمی نمی ہوگا ہم بیچ کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبول اللہ اگر کوئی مرتب ہو گیا اسلام سے اور پھر اس کو سمجھایا بجھایا تو اسباب کرا کر کے اس کو پھر سے کلبہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر دیا تو ان شاء اللہ تعالی کو امتداب کی راہ پر لگنے سے پہلے ایمان کی پوزیشن میں جو اس نے نیک عمل کیے تھے ان شاء اللہ اللہ امید ہے کہ پھر سے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اور اور صحیح مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے دائر شدہ امال پھر سے دبا دیے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے امان کو برباد کرنے جو دین سے مردد ہو جائے وہ یمت ہوا کافر اور مرے دراہ کو شبر پہ مرے شبر پر کی بہت آئی اس طرح ہوتے کہ اگر کبر سے پھر اسلام کی طرف آ رہے تو اس کے امال دنیا والا طرح سے دائیا برباد نہیں ہو اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی علامت اور رکش اور تفضل عظیم دیکھیے اس کے بندوں کے ساتھ کہ اگر کوئی حالتِ خطر میں اچھے کام کرتا ہے جیسے کہ حکیم گر نظام تھے یا دوسرے کے صحابۂ کرام تھے جنہوں نے بہت زیادہ نیندیاں کی تھیں اچھے اچھے کام کیے تھے غلاموں کو آزاد کیا تھا سو اونٹ لوگوں کو چپنے کے لیے دیا تھا غریب ہم اسکینوں پر بہت پیسے لٹائے تھے تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یارت اللہ ہم جانبیت میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے قیدیوں کو جیل سے چھوڑایا کرتے تھے مسکینوں کو کھلاتے تھے ان کو سواریاں دیتے تھے غریبوں کو کیسے تقسیم کیا کرتے تھے کیا وہ سب نے نامہ آماد میں لکھا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اسلم کا ما اسلف من میرے بخاری مسیح کی روایت ہے کہ تم اپنی اسی اچھی صفت پر مسلمان ہوئے ہو جو تمہارے عدد کرتے تھی لویا کے نویس راجم نے ایمان لانے کے بعد اس کی پرانی خطرت کو اچھی بت مطابق کی لیکن اگر آدمی قابل رہے کہیں انسانیت نوازی کام کا کام کیوں نہ کرے آخرت کے سوال سے وہ بالکل محروم رہے گا زرا بڑا بھی سوال نہیں ملے گا ہاں دنیا آ رہا اللہ تعالیٰ یوں ہی کا کچھ اس کو دے دے اس قابل کو انسانیت کے نام پر انسانیت نوازی کے نام پر تو اور بات ہے ورنہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو کیونکہ وہ قابل بڑا قابلوں کے لیے اللہ تعالی کی جنت حرام کابلوں کا دائمی بھی ہے دارا جہنت راہر کچھ بھی نہیں ملتا. اب یہ عید کیسے ہوتا ہے قول سے بھی ہوتا ہے تیل سے بھی ہوتا ہے عقیدے سے بھی ہوتا ہے قو سے مطلب اگر کوئی اللہ کو گالی دے دے نورز بلّہ رسول اللہ کو گالی دے دے قرآن کو برا بڑا, بڑا کہہ دے فرشتوں کو گالی دے دے یہ کلمہ شا آدمی مرتبہ میں جانا اتنا پیس سے کیسے ہوگا آپ کسی کو پہ جائیے ساتھی کے لیے عبادت کے لیے آپ کسی گھ کے سامنے جھٹ جائیے کسی بھی شجر و حجر کے سامنے جھٹ جائیے آپ کا یہ پیس اللہ کے اوپر آپ کا مرتبہ خانا آپ کو کافی بڑھا دے گا اسلام سے خرچ عقیدہ اگر عقیدے یہ ہو اسلام کے تعلق سے آپ کو شک ہے اسلام سچا دین ہے کہ نہیں ہے کنفیوژ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آخری خاتم النبیین ہیں کہ نہیں ہے اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے نماز واجب اور فرض ہے اس میں آپ کو شک ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نز بلّہ دینا حلال ہے شراب نوشی حلال دو بہنوں کو روشنیت میں رکھنا ایک ساتھ حلال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں شریعت کی تعلیم سمجھنے کے بعد یا شریعت کی تعلیم موسم ہونے کے باوجود اگر آپ ایسا نظریہ رکھتے ہیں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ دائر الگزام سے ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو پر بڑھتے دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خاتمہ کی اسلام کی تو بھی اگر اسلام دن میں اتر جائے گا نا کبھی بھی آپ اسلام سے پھیلیں گے ہیرا سب نے پوچھا تھا ابو سیان سے جب اس کے دربار میں بلایا گیا منہ سے ہم دعوت پہنچ چکا تھا اسلامی دعوت کے لیے ہیرا تو بلا کر پوچھا کہ کیا حل یب تک تو من ملتی نہیں سفت ندی نہیں یعنی تک تو آدم سفت ندی نہیں کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے دین سے مختلف ہو جاتا ہے تو سفیان ہونے کے باوجود اس وقت میں کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا لیکن انہوں نے مکہ میں دیکھا تھا بلالے ہکی کو سہوے رومی کو سویا اور یاسر اور تو اور دیکھا تھا اور خباب انہوں نے ارد کو دیکھا تھا کہ اندازہ ان کا ایمان کتنا مدد ندی اللہ سے کسی پوچھا کہ اتنی تقریب نے پوچھا تکلیف لوگ چتائی میں بند کر کے آپ کو دکنی دیتے تھے گرد پر ریت پر تبتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور موٹی اسکل پتھر آپ کے سینے پر ڈال دیتے تھے گرم ایسے آپ پرداشت کرتے تھے کہتے تھے کہ ایمان کی مٹھاس ایسی مل گئی تھی اور ایمان رہو پہلے ایسا سنا گیا تھا ہمارے کہ عذاب اور تکلیف کی کرواہ کی مٹھی ہو گئی ایمان کی مٹھاس سے مل کر کے تکلیف کی کرواہ کی مٹھی ہو گئی ہے دیکھا تھا کیا دیکھا نہیں کوئی بھی محمد عالم کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے دل سے پھرتا نہیں ہے کہ حیرا سننے کہا تھا جو اس وقت نظرانی تھا عیسائی تھا کہ آ کر ایمان یہی ایمان کی سفرت اور حقیقت ہے جب وہ رگو پہلے سما جاتی ہے جب قلب کی پرشاس کے اندر داخل ہو جاتی ہے جب رگو پہلے سما جاتی ہے دن کے کونے کونے میں چمپڑ میں اگر ایمان بیٹھ جاتا ہے اگلا پر ایمان پکا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی دولت سے آپ کے ایمان کو خرید نہیں سکتے کسی تکلیف کے بعد بھی شدید تکلیف کے بعد بھی آپ اسے سے کچھ تک میں بھلوا نہیں سکتے اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دن میں آئے وہ صحیح ہے تو یہ پہلی ایک چیز تھی اس کے سے بہت دور اس لیے اپنے دین پر ہیں ایسے بھی حالات آئے دین کی بہت بڑی نعمت اللہ نے دیے بات کریں اللہ تعالیٰ کی نصیحت دیکھتے رہتے آپ کا سلم یا ایمان والو اللہ آپ کا کپڑا اختیار کرو دین پر عمل کرتے کے ساتھ اور ہر چیز نہ مرو مگر اسی حال میں کہ تم موومنٹ ہو جب اللہ کا تباہ پیار کرو گے پوری زندگی بنی ان انشاءاللہ اللہ اللہ کے حسن زندگے موتی مانگی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مصر کے خزانے کا مالک بنا دیا گناہ کے کنویں سے نکلوا کر مصر کے بازار میں بیچے گئے یا بچوایا کے بعد ازیز مصر گورنر کے دربار میں پالن پوشن ہوا ان کا اور اس کے بعد پھر الزام لگا الزام کے بعد جیل کے سیاحوں کے پیچھے سات سال کی مزت رہے اور اس کے بعد بڑی عزت اور بقار کے ساتھ جیل سے نکلے جن بھی یا جناب مشرق اپنے جرم کا یا عمرہ سے عزیز لکلایا کرتے اپنے جرم کا احتجام کر لیا جانا ندی راوت ہو میں نہیں اس کو پوچھنایا تھا وہ نہیں میری طرف اس نے غلط نگاہ نہیں ڈالی جب جا کر نکلے اور بادشاہ نے مقام ان کو کروایا اور اس کے باوجود بھی پچھڑے ماں باپ سب کے سب بھائی بھائی جب آ رہے وہاں پر بھائی بہن سے نہیں بھائی تو اس کے بعد کیا جواب کرتے ہیں گورنری ملی ہوئی ہے میزان سے ملی ہوئی ہے بادشاہ ہر معاملے میں مشورہ دے رہا ہے اور اس کے باوجود بھی پچھڑا ہوا خاندان اکٹھا ہو گیا ہے اور اس کے باوجود بھی کہتے ہیں فاخر استعمال اور دنیا بتاخرا سبق بنی مسلمن سب کچھ دے دیا تھا اب ایک آخری خالص بندہ یہ ہے کہ مسلمان کی حالت میں مسلمان اسلام پر چلتا ہوا اپنی تابے داری پر قائم رہتے ہوئے ہماری موت ایسی تو حقیقتیں کرتے ہی تابے کر رہے ہو ہمارے سبق بنی مسلم مسلمان کی موت ہوتا جی. والدی کے صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ انڈیا کے رام کے ساتھ ہمارا ہر نش اور یہ کتنی بڑی بات ہے دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رحوبیت میں اللہ تعالی کی آسماؤں سے بات میں اور اللہ تعالی کی شاعت میں کسی کو شریف نہ ٹھہرا یہ بات تو پہلی بات میں بھی آگے بھی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کی گندگی میں کسی کو شریف ٹھہراتا ہے وہ مورتز ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے لیکن ملتب ہونے کی اور بھی کئی شکلیں ہیں لیکن یہ خاص طریقہ اس کہ آب سے اس لیے لیا بہت سارا ابھی آپ نے سنا نہیں نش رکھوں نہیں آپ متن نہ ہوئی نش رکھوں لاگے تانتا لیا کرو اگر یہ اب جائے گرام بھی چر کرے نہیں نشر نبی اگر آپ بھی شرک کریں نو زمینہ کے انجیا شرک کرتے نو زمین کے شرک کرتے یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے نکالتے کہ اگر کرو گے برباد کر مشرق کا کوئی اگر اللہ کا بول رہے گا قدیم کا علامہ اللہ کا مشرقین نے جیسے بھی عمل کیے سب کو ہم نے کنکوں کی مانی پورا کوئی بدل نہیں مشرقی مکتا کرتے ہوئے چاپا کی نگربانی کرتے تھے چابا کی خدمت کرتے تھے اس کو گلاب چڑھاتے تھے جاتے گرام کو پانی پلا پہلے دودھ پلاتے تھے اس کے بعد پانی پلاتے. پہلے دودھ اس جی لوگوں کو کہا کہ دودھ پلا دیتے دہی کھلا دیتے اس کے بعد پانی پیلاتے پانی نہیں دیتے جی اب کہتے تھے کہ ہم کعبہ کے پوروہت ہیں کعبہ کے نگہ بان ہے مسلمان نہیں ہیں مومن نہیں ہیں تو کیا ہوا ہمارا گھر کوئی ایمان مر سے کم ہے اللہ نے کہا ری. ماں کہا مجھ سے ہماروں تھا اللہ نے توبہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یقین کو دیر نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعریف کرے اور اس کی دیکھ ریکھ کرے اور اس کی صفائی ستھرائی کرے جبکہ اپنے آپ پر خوشی گواہی دیتے اور کہ بھی کافی رہے ارے تمہارے تو, تو سارے ہمارے ہیں اور یہ ہنت میں ہمیشہ گے اللہ نے بنوایا جاتا مسجد کے حالوں میں کم سامنا بلائے مزید کبا کھارا کعبہ کی تعمیر کرنا اس کی دیکھ ریکھ کرنا اس کو آباد رکھنا اور ہاجیوں کی خدمت کرنا اس کو مجھے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اثر نہیں آیا. ایک یہ کافی بات کر دو ہمارا آیا اور برباد اس لیے عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ شرک اکبر اور شرک کے تمام سے ہمارا عمل ساپت ہو جائے تیسری چیز یہ ہے میرے بھائی دوستو کہ آپ بھی یہ سمجھے کہ مذہب اسلام کے راج دنیا میں جتنے مذاہب بھی ہیں جتنے ادیام ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں اسلامی تعلیم کی روشنی میں وہ کرنا پڑتی گمراہی پڑتا ذرا کتنے لوگوں سے آپ پوچھئے گا کہ ان کے لیے ہم دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے وہ بھی ہم ہے ہم بھی ہم پڑھیں کسی ایسا بھی کریں سارے دھرم ایک ہی جیسے ایسا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھواتا ہے ہر مسلمان سنگھاؤں کا مقبول وغیرہ ابھیانوں کے اندر دین ایند اللہ ای. اسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے حق دین ہے ہی نہیں دین کی حیثیت سے مقبول ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنگ غیر السلام دین ہے بلے یوگ والا یہ علاوہ دوسرے دھرم کی پیروی کرے گا مومنگ علیہ السلام اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی پیروی کرے گا بلے یوگ دین ہو ہر چیز اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا اور آپ دھرم میں وہ گھاٹا اٹھانے والے ہوگا یہ ہمیں نہیں مل تو ہمارے لیے نوافذ ایمان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کافر کو کافر نہ سمجھے اسلام کے علاوہ بھی دوسرے دین کو صحیح سمجھے یا اس کے صحیح ہونے کا اس کو کمان بھی یا یہ کہے کہ نہیں تمام ابھیان صحیح ہے اسلام کے علاوہ بھی جو دھرم دنیا کے اندر ہے وہ صحیح ہے اگر اس طرح کا نظریہ اور اپنی ڈرتا ہے تو وہ بھی دائرے اسلام سے اور اسی کے ساتھ قرآن اور حدیث اور اللہ کا استحدہ دین کا استحدہ اللہ رسول کو گالی دینا تو بات ہوئی گئی یہ کبر ہے اسی طریقے سے دین کا استحدہ مذہب اسلام کا مزاق پڑا رہا ہے اللہ رسول کا مذاق پڑا رہا پرانی آیات کا مذاق پڑا رہا وہ بھی کافی رب جو آیا تو نہیں تم کپ لا تر دے دوں خود کبر تم بات نہیں مارے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ملاقاتین کو جنہوں نے حضمۂ سبوک کے موقع پر کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو کہ ان لوگوں کے طریقہ سے بزدل اور ہم لوگوں نے نہیں دیکھا یہ بڑے بزدل ہیں کہ کیا ہے لڑنے کے لیے روبیوں سے لڑیں گے یہ دیکھیے سب میں آسین کے ساتھ منافقین کہتے ہیں کہ ہی رومیوں سے رکھنے کے لیے آ جائیں تب اس کے مقام پر روم کے ساتھ بارڈر پر جی دل سب ہے پیٹو سب ہے ریاکام سب ہے لوہ جب صحابی نے کہا کہ تبھی جا کر میں روندر آدمی کو کہتا ہوں تمہاری یہ گفتہ سی اور جب تک وہ پہنچے ہیں کہنے کے لیے اور پیچھے سے یہ منافع توڑتا ہوا بچے چاروں سوچا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کہتا کہ کس ہے اللہ تعالیٰ نے آیا سکھا لئے تو ابلہ آیات رسول کیا اللہ اس کا رسول اور قرآن کی آیاتی والے رسول اللہ کو سرچا کے لیے رہ گئے تھے اب آیا ہے کرنے کے لیے ارے پہلے سے دن سے تو کافر تھا جس سے تو سب مناسب ممون تھا ہاں زبان سے کلمہ پڑھ کے لوگوں کے آنکھوں میں دھوئتا تھا مسلمان بنا جھلتا تھا اب تو تم نے یہ کچھ نکال کر میں سو کو برا بنا کر کے اور دین کا استحدہ کر کے تو تم نے اپنی زبان سے بھی کو خطاق کر دیا تم زبان ہی مسلمان کی نہیں رہے اکا تم بات نہیں مانے دو جو ظاہری ایمان تھا تمہارا کلمہ پڑھنے کی حد تک دل میں تو ایمان تھا نہیں مناسب اسی کو کہتے دے یہ جس کے دل میں سپا ہو زبان پہ کلبہ پڑھتا ہو کے ساتھ تو امرنا جاتی نہیں اور شیطانوں کے ساتھ جاتے تھے تو کہتے ان مستقبل بے باقی مومنوں کو بے حقوق کرا جی تو اندر سے تو تھے اس قدم و زبان سے پڑھ کے مسلمان تھے تم نے ادنا رسول کا استحدہ کر کے پرانی آیت کا استحدہ کر کے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی کابر بنا ڈالا معلوم ہوا کہ اگر کوئی دین اسلام کا دین کی کسی تعلیم کا قرآن کی کسی آیت کا آیت کے کسی ٹکڑے کا مذہب مزاق کرتا ہے کار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ جو کوئی مزاق اڑاتا ہو اس کی مجلس میں بیٹھ کر کے سننا مذاق کرنا مذاق اڑانا ہے محمد کا مذاق اڑا ہے اسلام کا مذاق اڑا ہے قرآن کا مزاق اڑا ہے تم بیٹھ کے سن رہے ہو تو تم بھی بیٹھے ہی ہوگے وہ خدمت علی کی ان کی کتابیں علی سب ہے تم آیا تن اگر تمہارے اوپر پران میں اللہ سے بڑھا تھا کہ آئے تب دیا میں نے کہو سے اگر کسی کو تم سننا کہ وہ اللہ کی آیتوں میں کیڑے نکال رہے ہیں استحدہ کر رہے ہیں اور تم بیٹھ کر کے اگر وہاں پر سنتے ہو اس کا رد نہیں کرتے جب مریض کو چھوڑ کے چلے نہیں جاتے یہ اللہ اگر نہیں بات آئیں گے آپ لوگ میں چپتا میں نہیں سکتا تو آپ جو نہیں سکتے ملافین <سؤال> اور کا اٹھا رہا ہے تو جو بیٹھ کے سن رہا ہے مذاق کو کچھ نہیں بول رہا ہے اور سے جا بھی نہیں رہا ہے نفرت سے تو مناسب اللہ تعالیٰ ملازدین کو اور کافرین کو دونوں کو جہنم کے ساتھ رکھے جی کبھی دن اسلام کا جب کسی تعلیم کا کبھی کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی خطرے کا مذاق اڑا ہے کوئی حجاز کا مذاق اڑا ہے کوئی نواب کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی حج کا مذاق اڑا ہے جی نہ زیادہ کس کس طرح کی بھاس بھاس کی کفڑیاں بولیاں سنتے سننے میں آتی ہیں آپ کچھ نہ مسلمان بھی جب ہم سے چور ہوتے ہیں مصیبت کے جب پہاڑوں پر ڈوبتے ہیں تو بجائے قبر کرنے کے انداز کے میں استعمال کرتے ہیں ایمان جائے گا اسی طریقے سے مناسب جیسا کہ آپ نے دل میں چھپا ہے اور ایمان ہے زبان پر اور امن بھی اگر کچھ کر رہا ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ بھی سبھی آپ ایمان لایا اور پھر کپ کی رائے کرا لیکن دل میں تم اچ پائے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے دل پر محرم بلکہ فروغ مجیب اللہ نے اندر منافقین یا پل کے نش والے اللہ نام منافقین جہلم کے سب سے نچلے حصے میں یہ تو کافی لگ تو کھلا ہوا مسلمان کا دشمن ہے اور تو منافع ہو کر کے مسلمانوں کی سب میں رہ کے آسین کا خواہ اسی طریقے سے مجھے اور دوستو عبادتوں کے اندر عبادتوں کے اندر نماز کی ایسی عبادت ہے جس کے تعلس سے سری حدیث آئی ہے سری حدیث آئی ہے بلطرہ کا صلاحت کا جس نے کے, کے نماز چھوڑ دیا وہ قابل ہو مسلمان اور قابل کے کا درمیان حس فاطل نماز جس نے نماز قائم کی اور مسلمان نے چھوڑا وہ قابل حکیم الصلاحت والا تخلوشی نماز قائم سے اور مشرق نہ کر نماز پہ چھوڑنے والا قابل عبداللہ کی شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں امام طریویدی نے یا پن نقل کیا جماعت تریویدی میں ذاتر اصحاب رسول اللہ بسلم عملوں میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے یا کفر سمجھنے پر متفق نہیں تھے کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو ایمانی طور پر متفق ادے طور پر اس کو کفر نہیں جانتے تھے سمائی نماز یعنی پورے صحابہ کے عام اس بات پر متفق تھے کہ جو نماز چھوڑنے کا موقع اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بچوں کا جائزہ لیجیے اپنے بیٹے بیٹیوں کا جائزہ لیجیے بیوی کا بیٹیوں کا بہوؤں کا جائزہ لیے بہت ہرا نماز وہ نہیں ہو اور اثر کی نماز خاص اہمیت کرتی کہ جو کاروباری وضو کے وقت ہے جیسے محاوری شریف کی منظر کا سراثل آخر فقط آگے تو عمل ہو جس نے اشر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع اور برباد ہو اگر نے چھوڑتا ہے تو ہمیشہ کام برادر ہوا اگر اصل کی نماز اس دن چھوڑتا ہے تو اس دن کے تمام امال برباد ہو جائیں گے جو نمازیں پڑھی تھی سب برباد جو سب, سب کا خلاف کیا تھا سب برباد منترا کا سلا حمل وہ کرنما وہ تیرا اہل ہو اس کے اہل اولاد اس کے مال معلوم سب زیادہ برباد ہوا اصل کی نماز تو بڑی اہمیت کاروباری میں خصوصیت کا وقت ہوتا ہے بازار کا وقت ہوتا ہے کہہ کے دکان بند کرو چھاؤ کرو لوک کہتا ہے اس کے اوپر دکان جو بتاؤ ورنہ دکان میں اتار لگا دس منٹ پڑھنے کے لیے فری ہو اللہ کی آواز ان اللہ اللہ کو اللہ تو وقت کو دکان بند کرو گے اللہ کے حساب ہوگی اور من محسوس کا ہاں فنی حدیث ہے کہ جس نے امدی کی نماز ہو رہی اس کو جبادتوں کی ادرتی کے بھارت خاص طور دیا نماز دیا اور اصل کے رکھ اسی طریقے سے جو چیزیں ہمارے عمل کو ضائع اور برباد کرتی ہیں وہ ہے کا پہلوں اور نجونیوں کے پاس جانا اچکل پکچھی جو بولتے ہیں ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر کے ہاتھ کی نکلوں کو دیکھ کر حال بتاتے ہیں ستاروں کی چاند دیکھ کر کے زمین پر اس پروستی پڑنے والے کیا اثرات آسٹرولوجسٹ جو ہیں یہ بہت لوگ جو ہیں سمجھا کہ نہیں غیر کا دعوی کرنے والے یہ جو شیاتی پر ہیں شہدان آسمان کو خبر لے کر کے آتا ہے بدلیا سے جہاں پر اسے آپوں کی بات کرتے ہوتے ہیں رب العظمین نے کیا فیصلہ کیا ہے جس میں کہ ایک بات ان کے گرام میں پڑ جاتی ہے تو وہ اتر گئے اگر بچ گئے کہ ہاتھوں کی مان پہ بچ گئے تو نیچے نیچے انہوں نے اپنے چہروں کو ایک کچھ میں بہت ملا کر اگر ایکد قسم کو میں ایک صحیح ہو گئی تو کے نام کی تو جات ہو جاتی ہے اب بڑے بڑے منتری جا رہے ہیں تو ہمارے کس منتری ہونا کی ہم اس کا جیت رہے ہیں کہ نہیں ہماری پارٹی میجروٹی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے پدوں کے پاس دوب رہے ہیں پھر رہے امر می حضرت حفصر حضی اللہ کی روایت ہے کہ من پستا ہوا تو جو کوئی ادب کے پاس جا جا جائے جو ان کا دعویٰ کرتا ہے چوری ہوئی حضرت مطلب آب ہو گیا تو برا بھالا چھوڑ تو چاہیے کہ آپ نہیں جالی میں دو کم ہو جائے گی کہاں آپ کبھی تھے آپ خود کدھر بڑھانا چھوڑ رہے تو کر کے لے رہا مخلومی عورت کا معاملہ تھا وہی آئی اس کا گدے کو پھاڑ کے دیکھو رکھے ہوں گے لیکن اپنی آپ کا لحاظ چوری ہوا ہے گالی دے کر کے چھوڑ کے گنا کو ہلکا کر دیں گے لیکن لوگوں کے حساب معلوم کہہ دیا آج کل بچے فرا نام لے لیا ہے نام تک بتا دیتے گھر کا پروتی لیا ہے گھر کے بغل میں جو آپ کے گھر پہ ہوا دیا تمہاری اس نے کہا نہیں لیا ہو اللہ تو سامان بھی گیا ایمان بھی ہے جو کسی اللہ کے پاس جاتا ہے تعلیم پوچھتا ہے چالیس دن کی نماز اس کے قبول نہیں ہوتی ہے اور اگر یہ دن نیازی نیا جی کرتا ہو مریض کرتا ہو پوچھنے والے کے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی آپ یہ عمر کرتا ہو اس کا کیا کرو تو صرف پوچھا یقین نہیں کیا خبر پوچھنے کے واسطے کیا اور دوسری عدا کو ہو جاتی اللہ علیہ دوسری شریف میں وہ کہ جو کہتا ہے کفڑ بناؤں اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اس دین کا انتظار کر دیا اس شریت کا انکار کر دیا جو اللہ نے محمد بنا ہوگا اسی طریقے سے لوگ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو حاضر میں بھی حضرانے نے بھی میں بھی اذائے والے ہیں جنمت میں بھی خلوت میں بھی بڑی ہری شہر میں پوان روی ہر جی آپ کے کہا کہ کچھ لوگ قیامت کے لیے آئے گی میں ان کو پہچانتا ہوں جن کے نیکیوں کے پہاڑ دہاما کے سفید پہاڑوں کے مانی پہاڑوں میں ان کے پاس انیکیوں وہ نمازی روزے رات نہیں ہوں گے بلکہ رات میں کچھ بھی پڑھنے والے لیکن وہ اللہ کی حرمتوں کو چار کرنے والے ہوں گے ترائی کے اندر رات کے سناٹے کے اندر سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک طرح نہیں کر رہا پتکاری بھی کر رہا ہے کچھ اور حرکتیں کر رہا ہے باہر نکلتا ہے سب کچھ رہا ہے صافیں کر رہا ہے دماک ہو رہا بلکہ آپ کی بندی میں حصہ دار ہوتا ہے لیکن جب ہرگت اور سرہائی میں ہوتا ہے تو شیتان شیتان اب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہ تحام کے پہاڑوں کے مالک جس سفید پہاڑ پر پرنٹ کے پہاڑوں کے جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن چکن انہوں نے سرہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان حرمتوں کو پامال کیا ہوگا ان کے حامل گائے بتا دیں ہم میرے بھائی اسی طریقے سے ایک چیز سے ہمیشہ بچنا کبھی بھی اپنی بیٹیوں پر اس طرح نہیں اور کبھی دوسرے کو اسی مسلمان کو حقیق سمجھ کر یہ مت کہنا کہ قسم اللہ کی اللہ تم کو نہیں پہنچے قسم اللہ کی اللہ اس وقت کو نہیں پہنچے یہ اتراہٹ ہے اپنے عملوں پر یہ شیخی اللہ کو کبھی بچے مومن قسمت بتائی گئی اور مومن جنتی وہ ہے جنتی قسمت سہالی وہ ہے وہ نیتیاں کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی لڑتا ہے ڈرتا رہتا ہے لڑتا رہتا ہے کہ اس کی نیتی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اور وہ قلوبی راضی کرتا ہے راجو حضرت عائشہ جان صلہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے بھی کرتے نماز بھی پڑھتے شراب بھی کرتے کتنے ہیں نماز پڑھتے ضلع نہیں, نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے یہاں ان کی نیکیاں قبول نہ ہو کہیں کسی وجہ سے رقص نہیں کی جا رہی ہے جی مومن کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے <سؤال> کہ اللہ ہماری نیٹیوں کو قبول فرما دیتی چھٹی ہے تیری شرط کے مطابق تو ہے نہیں لیکن جیسے بھی اللہ قبول فرما دے تو ایسا نہ کر کے آرمی کرائے اور دوسرے تو حقیق سمجھ کے کہے کہ اللہ قبول اللہ کی جگہ اللہ سے تو کون ہوگا اللہ کو ختم کرنے والا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا اتنی واضح روایتی امام محمد البام رحمد اللہ کے تعلق تو اس کے اندر بھاپ پاؤں باب ہوا اللہ پر قسم کھانے کی جنت کبھی نہیں کرنی چاہیے کے ایسے معاملے جس کا پہلو گلی ہوں اور جس میں اشراع تو اپنے نہیں ہوں اور میں دو, دو آدمی تھے دوسرے بھی ایک یہ روایت اور اس کی تفصیل ابو دہد میں ہے کہ دو آدمی میں ایک آدمی نیک تھا ایک آدمی غلط کام تھا تو نیک آدمی اپنے ساتھی کو کہتا تھا کہ بھائی تجھ سے باز رہا لیکن وہ مانتا نہیں تھا تو میں اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس تھا کہا تو اللہ, ہلائ遊戲... اللہ liberties... یا پھل اللہ کھولا یہ ہوا اللہ نہیں بس کہ ایک بندہ نیٹ تھا اور دوسرا برا کرتا تھا جب بھی کبھی اس کی نظر پڑتی تھی اس پر کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ کہتا تھا یا پڑا اس کا قلعہ یا قلعہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے تو وہ آدمی میں میں ملوث ہوتا تھا کہ پھل لینے اپنا کام تھا میرے کو چھوڑ میرا رقم مالک اللہ ہے میرا معاملہ اللہ سے ایک دن ہوا دو دن ہوا تین دن ہوا کیوں میرے پیچھے اپنا معاملہ چاہوں گا ہم کو ہمارے رب رقص حوالے کرو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا خوب اس کے دل میں تھا گزا کو کرتا تھا لیکن جا کے دائر رات کی تاریخی میں ہوتا رہا تھا اس کو معاف کیونکہ یہ تصور خدمینی غلط نہیں ہے مجھ کو میرے رب کے حوالے کرو میں ہوں میرا رب ہے مجھ کو چھوڑو اور میرے رب دو میں اپنا معاملہ رب سے کم دوں گا پریشان ہوتا میرے پیچھے ایسا وہ نہیں تو ہوتے میں آ کر کے اس کے ساتھی نے کہا جو آبد تھا کہ اللہ اس کو واپسی لگا اللہ تعالیٰ نے بلند کولو کم کر دونوں کلو گئی اوپر پوچھا اس دنیا کے انسان سے کہ اچھا تُو کون ہوتا ہے میر کو پسند کھانے والا کہ میں بنا کو نہیں بخشوں گا مندر کا مندر ندیے اللہ کو پسند کرے جانا کبھی بنا کو نہیں بخشوں گا جائے میں نے تم کو بخش دیا اس کو تھا کر دیا میں اس کا مطلب کیا ہوا اتراحات کیسے. اتراحات لیکن جب تجویز متر نہیں کہ کسی آدمی کو دیکھیے کہ وہ کیا کہ وہی چھپن کھلی رہ گئی کردو پڑھتے ہو تمہارا کٹنا کھلا رہے گا نہیں دلا تمہاری ایری خوش رہے گی اگر ایسے میں نماز پڑھے گا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ حساب اگر مزو مکمل نہیں ہوگا تو نماز ہے بھائی سورے باتیں کی بغیر نماز نہیں ہوتی سورے پڑھی نہ سورج باتیں کہاں پڑھی نماز نہیں ہوگی لیکن غیر میں رہا ہے؟ ہے کہ اللہ تم کو نہیں بخشے گا اللہ کلا کو بخشے گا ایسا مطلب یہ کہ ہم کیسے کہہ کہ دیں تمہاری نماز قبل نہیں ہوگی ارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نماز کے لیے بزن مکمل ہونے کی شرط ہے اس نے ازود مکمل نہیں کیا اس کا بزود نہیں صحیح ہوگا اس کی نماز صحیح ہوگی یہ جو رکو نہ کرے رکو نہ جو امام کے ساتھ ایک سردہ پائے دوسرے سردے نے امام کو پائی وہ رکت اس کی ہوگی اب <سؤال> کسی کا لیا کسی کی لیا نکل گئی نماز میں ابایا اب آپ نے اس کو کہا ہے نکلا کیوں نہیں نماز سے وہ نماز نہیں ہوئی اچھا اچھا اس نے اگر لوٹا دیا تو ٹھیک ورنہ آپ یہ کیا سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کا اردو ٹوٹ گیا حلط ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی یہ بات نہیں ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ اللہ کسی کو برابر نہیں بخشے گا اس کی بدامیوں کو دیکھ کر کے اور اس نے آمد میں یہ بڑی چھارت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ شاء اللہ آخری بات یہ ہے کہ ریا رنو سے اس کو ریاکاری کہتے ہیں کس کے اثر کہا گیا اور حدیث میں چاہتا ہے کہ ریس ادین رمایات محمود النب کی روایت ہے دوسرے نے احمد کی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن وہ ان ریا کو کہ دکھاو کرنے والوں کو کہ جب کے دکھرانے کے لیے نہیں کمل کیا کرتا تھا ان سے جا کے اگر بیٹریوں کا سوال لے سکتا ہے چلے چونکہ ہماری ہمارے لیے نیچے یہ ہلاک نہیں تھا تمہاری بات ریاکار تھا بڑا عالم تھا بکرا رہتا تھا بڑا عدم اور تازہ اور تازی تھا اچھی اچھی گاڑی گاڑی چل کرتا تھا لچھ تیز کیا کرتا تھا تمہارا پالدار تھا یہ خرچہ کیا یہ مچھلی بنایا وہ مچھلی بنایا مقصد کیا تھا تم کو لوگ سفید کرے پورے شہر کلکتہ میں تمہاری سخاوت مشہور ہو جائے اس کے لیے تم نے کیا اور تھی بڑا بہادر کا کہاوت ہاں میں نے یہ جات کیا میرے کو لڑائی لڑی وہاں نا دشمن کا سکارا کا تم نے اس لیے کیا تاکہ تم کو بہادر کا جائے یہ دھیرے تمہاری نیت ہم جانتے ہیں راہل عالمی نے ہم کو تمہاری نیت کو جانا ہے دن کے کھٹکے کو بھی تو جا دنیا میں نام ہو نمک پاتا تو اب تیرے لیے ہمارے یہاں حل تو کچھ نہیں ہے اس کو موقع پر مریش کو بکے اس کا جاننا رکھ کروا کے بچے اور کوئی نیت کیجیے کسی پر کسی کے کام آ جائے اور کسی پر احسان کر دیجیے تو خبردار خبردار کبھی احسان میں چتائیے احسان چتانے والے کی نے کیا ختم ہو جاتی ہے انہوں کی گئی حیران کر دیا اور تا دیکھا تم کو میں نے دیا تھا سزا رکھ دیا کے موقع پر اور تم کو معاف بھی کر کے آنکھوں پانی نہیں یہ آج تم کو میں برانا ہوں کے کام کے واسطے کرتے بتاتی ہوں اللہ کا کہا یا روسوں بتا تم پھر دل منہ جام اے لوگ احسان جیتا کرے گان جی والو احسان جیتا کرے اور تکلیف کے بعد بہتر اپنے سب کو باطل نہ کرو اس طرح سے جس طرح سے دیا کا عمل باطل ہوتا ہے یہ کا عمل کرتا ہوتا ہے چکنے پتھر پر مٹی ڈال دو اور تیز بارش کی جب اچھار ہو پڑے اس پر تو کیا ہوگا مٹی ڈھل جائے گا اور پتھر چکنا ہو جائے تم دکھا اور بسر ہو تو مسلے تو یہ دم چکنا پتھر ہو جائے گا ویسے ہی ریاکار کا عمل ریاکاری کی وجہ سے ضائع اور ایمان والوں اپنے سدار کو احسان دکھا کر اور تکلیف سے باتیں بول کر دائر نہ کرو اس کی شانتی طریقے سے سر ندی کی ان سے کمال ہو ریا اناس جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو بھی کٹانے کے لیے محمد تو اس کے ساتھ پتھر دیے اس سے مٹی ہو اور تیل بارش کرے تو مٹی دھل جائے گی پتھر چکنا ہو جائے گا اللہ سمانہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک عملوں کی اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور رنسان سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی قطع کروائے اور تمام چیزیں اور تمام عقائد اور تمام اخبار اور تمام آفان جو ایمان کے اور اخلاص کے اور اتباع کے منافی ہیں دین کے منافی ہیں جن سے ایک مومن کا ایمان اور اس کے عمل سارا پر بات اتنے اللہ تعالیٰ تمام مبتلا سے اور تمام عملوں کو حق کرنے والی چیزوں سے اللہ ہم سب کو مرضی رکھے آمین اصولوں کو لِہذا استفل اللہ علیہ و رحم سے رحیم استطف اللہ علیہ جلدی محتون نہیں سب حالۃ اللہ علیہ ارشد اللہ علیہ استفر کا بہت بول رہی Thank you.